کہ ان سانپوں کی گردن مروڑ دیتا جو جادوگرو نے پھینکی تھی سارن صاحب ایک لاجیکل ہی بات ہے اس میں کسی لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے میں تو صرف لاجک کی بات کر رہا ہوں اب میں تیسرا استدال پیش کرتا ہوں یہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ سے اور مسجد القصح سے سجرات المتا تک یہ سائلنٹ برڈ صاحب ایک یہ عام رسول کو جو کہ عام انسان ہے یہ جو معراج کا واقعہ پورا قرآن کے اندر ہے آسمانوں پہ رسول گئے واپس بھی آئے میں آپ سے سوال یہ پوچھنے والا ہوں کہ رسول آئے کہاں سے تھے بس صرف ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ مجھے لکھ دیجیے میں اپنی بات تمام کروں سنی لائن بھائی کا ہاتھ بلند ہے یہ رسول آئے کہاں سے تھے ایک ٹیکس میں آپ اپنا جواب مجھے دے دیجیے مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آج تک دنیا نے رسول کو صرف اپنے جیسا عام انسان سمجھا صرف اپنے جیسا عام انسان سمجھا اور اس پہ خاص کرامات ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نبی چیز کیا ہے نبی تو وہ چیز ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور ابلیس جیسے ہستی کو جس نے زمین کے ہر عرض سے ہر اکناف اور اقراف سے سجدہ کیا اللہ کو اسے حکم دے کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سجدہ صرف اللہ کے لیے سیرنبر صاحب اور اس وقت آدم آسمانوں میں زمین پہ آئے بھی نہیں شیطان کو حکم دیا اللہ نے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی طاقت ہے کیا نبی کہتے کس کو ہیں نبی کا جو انوائری ہو جائے وہ ابلیس ہو جاتا ہے سیلمبر صاحب جو نبی کا انکوائری ہو جائے وہ ابلیس ہو جاتا ہے اب پھر میں اس کو دوبارہ پلٹاتا ہوں اب ایسے کرنی ایک ایسا صحابی رسول جس نے صحابی کو دیکھا نہ ہو پتا ہے چلا کیوں ہو تمہیں دو دام شہید ہو گئے اپنے بتیس نکال دیے اس, اس, اس صحابی رسول اویش کرنی کی طرف دو جید صحابہ کو بھیجا کہ جائیے اویش کرنی سے کہیے میری امت کے لیے دعا کرے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سائننٹ بٹ صاحب تذکرہ الخش کے اندر ستائیس کتابیں اگر میں نام گنوانا کروں تو آدھا گھنٹہ مجھے ناموں میں لگ جائے گا اور یہ ریفرنس موجود ہے کیا اویش کرنی کو وہ صحابت کا درجہ حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں کہ بغیر دیکھے صحابی ہیں کیا اویس کرنی کو کہو کہ میری امت کی شفاف کے لیے دعا کرے تو سائنٹ بٹ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں اویش کرنی نے ایسا کیا کمال کیا تھا ایسی کیا چیز تھی نہ نبی کو دیکھا نہ نبی سے ملے اور نبی جو تمام تمام جہانوں کی لیے رحمت رحمت العالمین ہو وہ اپنی امت کے لیے شفات کے لیے اویس کرنے کا وسیلہ دے رہے اللہ کو صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ اپنے دلوں میں سے بوگزے نبی نکال دیجئے تو جب تک آپ کو نبی سمجھ میں نہیں آئے گا داتا بھی سمجھ میں نہیں آنے والا آپ پہلے نبی کو سمجھیے کہ نبی کیا ہے آپ نے نبی کو صرف یہ سمجھا کہ وہ کام انسان تھا اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں میں سنی تحریک بھائی پہلے جواب دینے لگا تھا وہ چلے گئے یہاں پر کہ عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے قرآن میں مکمل سورہ مکمل سورہ اور نبی کی ماں مریم جس کا اتنا تذکرہ کہ آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں اور وہ رسول جو تمام نبیوں کا سردار ہو اس کی ماں کو آج تک آپ کافر مانتے ہیں لانت و ایسے واویوں کے اوپر لانت و ایسی سوچ رکھنے والوں کے اوپر کہ آمنا کے لال کو آپ نے سمجھا ہی نہیں سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی آپ لوگوں نے کبھی اب سائلنٹ برڈ صاحب ایک تیسری مثال آپ کو میں دے دوں کہ ملین آف پیپل جاتے ہیں ملین آف پیپل جاتے ہیں مکے کے اندر طواق کرتے ہیں اور ایک رکن ہے حج کا جو حجرہ عصرت کا بوسا ہے اگر آپ وہ بوسا دور سے بھی نہ لیں تو آپ حج کا ایک رکن پورا نہیں کرتے اور اگر حج کا ایک رکن پورا نہ ہو تو آپ کا حج سات ہو جاتا ہے سائن بٹ صاحب اور ویسے تو یہ پورا حج ہی سنت ابراہیمی ہے اور سنت ابراہیمی بھی بہت کم ہے اسماعیل کی ماں کی سنت ہے آپ کو ماں نبی کی سمجھ میں نہیں آ رہی میں ماں سمجھاتا ہوں وہ جو بی بی حاضرات بھاگی تھی نا سفا اور مروا کے درمیان جیسے وہ بھاگی تھی نا ہاجو کو ویسے بھاگنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کی ماں کیا ہے کبھی ہاجکیوں پر غور تو کرنا اور وہ اسماعیل جس کی ایڑیاں رگڑنے سے آپے زمزم نکل آئے کہ آپ اپنے کفن بھی اس میں دھو لیں کہ آگ سے بچ جائیں گے اس اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کے اوپر کوئی ایمان ہے وہ خاتم المرسلیم سردار امبیا کی خاک کو اگر کوئی اندھا لگا لے اور اسے روشنی مل جائے اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے عجیب مسلمان ہیں آپ اپنے نبی کی آپ توہین کرتے ہیں صبح شام کرتے ہیں اس پہ آپ کا ایمان نہیں پھر سنیے حضرہ اسود کو سائلنٹ برڈ صاحب لاکھوں مسلمان حج کے دوران بوسا دیتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس بوسا دینے سے حضرہ اسود سے فائدہ کیا ملتا ہے آپ فائدہ کیا ملتا اور قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے بتا دیجئے کہ حضرت ایس کو بوسا دو میرا چیلنج ہے اچھا چھوڑیے قرآن کو صحیفہ امبیا میں سے نکال دیجئے انجیل و تو و زبور میں سے کوئی آیت نکال دیجئے بھائی یہ بوسا کیوں دیتے ہو پتھر کو بھائی یہ سنت رسول ہے جا رسول اللہ میری جان قربان آپ نے پتھر کو بوسا دیا شرک کے مرتقب ہوئے ایک پتھر ہی تو ہے بھائی ابراہیم کے دور میں جب کعبہ تعمیر ہوا تعبا تمیر ہوا اس وقت حجرہ ایسوت کو بوسا نہیں تھا تو اس کے لیے ایک شیر پہ پڑھتا ہوں سائلنٹ بٹ صاحب گا آپ نے دادا پہ اور علیہ پہ بات کی نا وہ پتھر جو ہے اس کے لیے ایک شیر دیتا ہوں پھر باہر ختم کرتا ہوں آئسن بھائی دو گھنٹے چالیس منٹ میں نے ویٹ کیا اور میں نے صرف سترہ منٹ اور تینتیس سیکنڈ لیے شیر پہ ختم کرتا ہوں جناب توڑ کے بت جو دیا حضرائے اسرد کو بوسا کہیں پہ بری تقدیر پتھر کی کہیں پہ بگڑی تقدیر پتھر کی اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں کس کو بوسا دے رہے ہیں ہمیں جب ہم جاتے ہیں داتا پہ جب ہم جاتے ہیں شہباز قلندر پہ اور جب ہم جاتے ہیں نظام الدین اولیا پہ تو ہمیں تو فائدہ اور فیاض حاصل ہوتا ہے کیونکہ ہم مکمل یقین کے ساتھ جاتے ہیں اب اگر کسی کو نہیں ہوتا تو وہ پھر کہیں بنی تقدیر پتھر کی کہیں بگڑی تقدیر پتھر کی وہ والا حساب ہے تو یہ زمانے کے سنی بھائی بڑی مہربانی کہ میں سکیا کیونکہ اتنا خاتون آئی سی لبن انساری جیڑی کہ چلے گئی میں ہاتھ بلان کیتا کیا خاریر جٹ بھائی لیکن وہ نکل گئی پتلی گڑی تو پھر سائی کسی دن پھر ملاقات ہوئی گی تو پھر رکھیں گے انشاء مولا سلامت رکھے تانو صاحب نو یہ جی شاہ نورانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہاں گیا بھائی شیطان واہ بھائی واہ آج کی اس تقریر سے اہلیہ صاحب کے تمام گنا دھل گئے ہیں جو پچھلے روم میں کیے تھے اللہ ان کو جو ہے خوشیاں نصیب کرے اور اونچا درجہ دے آمین سب بولو بھائی ایلیا نے بہت اچھا کام کیا پوچھ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ برائے خیر ہوں وہ مک فراط اجماعین اب مجھے پتہ نہیں سالم بیڈ کمرے میں ہے بھائی جان پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کو ہادی شریف اولیا اکرام کے بارے صحیح البخاری کے ساتھ سنی شاید آپ نے سنی نہیں میں پھر دوبارہ جو ہے نا تبرک دوبارہ پڑھ لیتا ہوں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی صاف فرماتا ہے السلام علیکم اللہ اس سے پہلے جو ہے ایک اور حدیث میں نے پیش کرنی ہے وسیلے پر پھر انشاءاللہ وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہمارا عمل وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عمل ہے اس پر آپ اگری کرتے یا نہیں اگری کرتے سائلنٹ بیٹ. بتا دیں ہمارا عمل اگری کرتے ہے. ان اسمان نبن رضی اللہ تعالی عن. اننا صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ایک آدمی نبینا تھا تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرو اللہ کی پاک برگامی کہ مجھے آنکھیں مل جائے نبی صلی اللہ علیہ ان شاء دعوت تو اگر آپ چاہتے دعا کر دوں گا ان شاء اگر آپ چاہتے ہیں, میں دوا کرتوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں اخرا تو آپ ڈیلے کر دیں زال کا ہوا خیرون یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ٹھیک آگے فرمایا فقالا اد اوہو کہ یا رسول یار سے دعا فرما دو یار کرم فرما دے فا حضور نے حکم فرمایا ایت آپ اچھی طرح وضو کر لیں فا یوہ کی ترا وضو فرما لے فیاصلی رقعتین دون افل پر لے و یعد بهذا الدواء اور اس کے بعد یہ دوا پر اب جو ہے نا میں کا توجہ چاہتا ہوں سائلنٹ پیٹ اب توجہ کے ساتھ سنی تو اپ کی مہربانی ہوگی اللهم انی اسالک واتوجه الیک بنبیک محمدن نبی رحمتی یا محمد انی توجہات بکا علی ربی فی حجاتی حاضح الفتقاد اللہم فشفاعتہ فیہا I hope you heard this حدیث شریف تو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ اللہ لزیز پہلے انگلیش میں تو پھر O oh Allah Azwajal I ask you and I turn to you through your beloved prophet ya Allah Azjal main aapki I turn to my lord through you about this need so it may be fulfilled o oh Allah Azwajal accept his intercession for me اب یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے یہ حدیث جامعہ الرمزی میں ہے یہ بہت صحیح حدیث ہے امام البئی اسی حدیث کے بارے فرماتے ہیں کہ سینا عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ کچھ تھوڑی دیر تھی اس نے یہ عمل کیا اس کے فوراً اس, اس نبی نے ایک آدمی کے آنکھیں بند ہوگی ابھی آپ نے کہا کہ صحابہ نے جو عمل کیا ہم کو وہی عمل کرنا چاہیے یہی بات ہی نے سائلن بیٹ بھائی ہم اس پر اگری ہو گئے تھے جی جی اب ایک صحابی آیا حضرت عثمان بن پر یہ جامعہ تبرانی شریف میں آپ کو مل جائے گی جس کی روایت پر محدثین نے فرمایا کہ یہ صحیح کول ہے ٹھیک حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی کی دور میں اس آدمی کو کام تھا حضرت عثمان گنی کے ساتھ تو اس کو موقع نہیں ملا خلیف بزی ہوتا ہے وقت نہیں ملتا تو وہ حضرت عثمان بن اور نعیف کے پاس ٹوٹ گیا فرمایا آپ بزرگ صحابی ہیں کچھ کرم فرما دو مشکل میں ہوں حضرت عثمان غنی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو حضرت عثمان بن اور نے سکھایا یہ دعا فرمایا کہ آپ وضو کریں آپ دو رکعت نماز نفل پڑے اور آپ یہ دعا مانگے جب یہ دعا مانگا تو پھر وہ گیا حضرت عثمان گنی اور حضرت عثمان گنی بڑی شفقت کی بہت زیادہ شفقت کی بہت محبت کے ساتھ جو ہے ان کی طرف مال بھی بیا ان کی جو زاری مشکلات ہی وہ بھی حل کر دیا اور جو مالی مشکلات تھی وہ بھی حل کر دیا اب جب واپس آ رہا فرمایا عثمان بن عنیف آپ نے تو کمال کر دیا آپ کا تو بہت کام چلتا ہے آپ نے عثمان غنی کو کیا بتایا فرمایا لا لات قلم میں نے تو بات ہی نہیں کی یہ دعا کی برکت ہے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اب جو ہے نا اگر کوئی ضد کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسری بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے بھائی ہیں آپ قرآن کو سننے والے ہیں تو اس بات پر آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے حضور علیہ سلاۃ کی زیارت فرمائی تو ضد نہیں کرنی میرے بھائی اب میں نے آپ کو دلیل دے دیا اب مرضی ہے آپ کی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے کتابوں کے ساتھ عربی عبارتوں کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کتابیں بھی پیش کریں گے ان شاء اللہ ہمارے ذمے ہوگا ہم بھی یو کے میں ہیں آپ بھی یو کے اندر آپ کتابوں کو دیکھ کر پڑھ بھی سکتے اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ مان رہے ہیں تب بھی بات ٹھیک ہے اب دوسری حدیث جو ولیوں کے بارے دیکھو حضرت اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے عام آدمی جیسے نہیں ہوتے جیسے میں اور آپ ہے ایسے نہیں ہوتے دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا تفسیر ابن کثیر سے میں نے آپ کو ایک حوالہ سنایا تھا جس کے اندر سیدنا فاروقم hey uh, uh, تو بھائی وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی جماعت کے اندر ایک جوان تھا جو متقی اور پرہیزگار تھا اس کے دل کے اندر جب جا رہا تھا مشرق سے بعد عشاء کے وقت اس کے دل کے اندر ایک شرارت آئی تھی ایک عورت نے دعویٰ دیا تھا اس کی طرف کیا کی فاروق کو خود جو ہے جنازہ کفن دفن کر دیا وعلیکم السلام صبح کے وقت فجر کے بعد حضرت امر فاروق نے فرمایا وہ فتح کدھر ہے وہ جوان کدھر ہے جو نماز پہلی صف میں پڑھنا اس کو کیا ہو گیا ہے تو صحابہ نے فرمایا یا امیر المنی وہ تو راتی میں فوت ہو گیا اس کو دفن کر دیا ہم نے ہم نے اس کا کفن دفن جنازہ کا انتظام کیا آپ کو تکلیف نہیں دی. پھر فرمایا کہ اس کی قبر پر جائیں گے جب اس کی قبر پر گئے تو حضرت کے جو اللہ جل کے خوف کے ساتھ مرتا ہے اس کو دو جنتیں ملتے ہیں جنت المر تو جواب ملا قبر والے نے جواب دیا یا امیر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بشک دو جنتیں عطا فرمائیں اب یہ بھی جو ہے نا آن لائن کام پر اویلیبل ہے اس میں جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں دوبارہ اولیاء اللہ تعالی عز جل کی طرف جاتا ہوں ان اللہ تعالی قال من ادالی ولی فقد ازنتہو بالحربی کہ جو ازاد دیتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو جاتی ما تقربا الى عبد ہی بشیئن أحب إليّ مما افتردته عليه ما يزال أبدي يتكبر إلى بنعافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعت الذي يسمه به والبصر الذي يبصره ويده التي بيتشو بها ورجله التي يمشي بها وإن شاء سعلاني لا اتائه ولا انت لا نت ہو تو میں نے پوری حدیث سے کدسی پڑھ لی اب میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں جو بالخصوص حصہ ہے یہی ہے یہ کہ وہ بسر اللزیح وہ بصر الزی کہ اس کی آنکھ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے جس وہ پکڑتا ہے جس جسے وہ دیکھتا ہے میں اسے قدم بن جاتا ہوں جسے جس وہ ٹوٹتا ہے اس کا مراد یہ نہیں کہ اللہ مزا اللہ ان کی قدم جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہے ان کی جو پوچھے گا مجھ سے میں اس کو عطا کر دوں گا اب آپ انصاف کی بات کریں سا, سالم بیٹ اگر ایک اولیا اللہ ہے تو وہ دعا منگ سکتا ہے ہمارے لیے تو کیوں نہ اس کے پاس جائیں اور جامعہ الر کی صحیح حدیث ہے میرے بھائی بیٹ کہ جب آدمی کو دفنایا جائے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو وہ پچھان لے گا ایک ایک کی قدموں کے جب وہ قبر سے دور جائے گا واسطواری نے کمرے میں بتا دینا صلات و السلام علیکہ یا سیدی و رسول اللہ و علیکہ و صحابہ یا حبیو جزاکم اللہ خیر تو جامعہ ترمزی میں حدیث آتی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دفنا جائے گا تو وہ سنے گا اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ یار قبر والے کیسے سنتے ہیں اتنی پیچان اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کسی زندہ کو دفنا جائے اگر ایک زندہ آدمی کو دفنا گیا زمین کے نیچے رکھ دیا تو وہ نہیں پچھانے کا کس کی قدم جا رہے ہیں دور سننا یہ روحانی طاقت ہے دور دیکھنا یہ روحانی طاقت ہے روح کبھی مرتا نہیں اللہ کا امر ہے یہ یا آپ ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ جو عمل جو ہوتا ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام دینا ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان پر جاتے تو جو ادھر مردے ہوتے ان سب کو سلام دیتے ٹھیک تو دوسری بات یہ رہے گی کہ وہابیوں کے بارے کو یہ تو لاجواب ہو گئے ہمارے یہ بھائی آئی ہیں سائلنٹ بیٹ تو میں ان کی طرف توجہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے اندازے کے ساتھ یہ اچھے بھائی ہیں تو اچھے بھائیوں کو اچھا اخلاق رکھنا چاہیے ہاں آپ کی ایک بات غلط تھی میں آپ کو کریکٹ کرنا ہے یہ بات درست نہیں کہ وہاں جائیں گے یا ڈیو بندی جائیں گے ہمارا چیلنج ہے سائلنٹ پیٹ ہم تو وہابیوں کی بھی دعوت دیتے ہیں, کی بھی دعویٰ دیتے ہیں ادھر آئیں اور ان کی کفریات عبارتیں کو ہم ثابت کریں اگر ہم ان کی کفریات عبارتیں نہیں ثابت کر سکتے پھر ہم ان کو کافر نکلیں گے دیکھو بھائی یہ مسئلہ ذاتی نہیں اگر یہ مجھے گالی نکال دیتے میں معاف کر دیتا اگر زمین کا مسئلہ ہوتا واللہ لذیذ میں معاف کر دیتا میں کہ دیتا یار لے زمین کوئی بات نہیں یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں اگر یہ گستاخی کر دیتے میرے والد و والدین کی پھر بھی معاف کر دیتا اسلام کے لیے مگر یہ مسئلہ نہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول اور انبیاء علیہ سلاط وسلام کی گستاخی کی اب میں آپ کو کتاب ال توحید والیم نمبر 50 پاٹ نمبر 15 انہوں نے حضرت آدم علیہ سلاط والسلام کو مشرق کہا تو جب یہ بات ہو ہم نہیں مان سکتے ہم نہیں قبول کریں گے اور اس پر جو ہے نا میں اہل حدیث سے سیلفیوں سے والوم نمبر 50 نہیں سیکشن نمبر 50 دا چیپٹر نمبر 50 از آن نیمنگ آن ا حدیث سیکسل ایکٹیویٹی از اے موزو حدیث وچ از یوزڈ to prove that Adam a.s. was a mushrik ma'azallah which is the akidah of the Jews and the Christians and is not the akidah of the Muslims Ibn Tamiyah in his book has called this hadith Zayf Ibn Kafir in his tariqah has called this hadith Mozu you can look at this book in the part number 50 which they've called Adam a.s. تو ڈیوبندیوں کے بارے جو ہے نا یس just کین سی جس ہائپ ان کتاب الد گو ٹو آفیشیل ویب سائٹ آف سعودی اربیا یو کین گیٹ اٹ آن انگلش اگر آپ سنی لائن بائی اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں ویب پیج تو آپ پڑھیں اس کو ٹیکس ایکٹیویٹی تو look read it please read it جی جی وہابیوں پر بھی ٹاپک ہے مگر اس کی دفاع دیکھیں گے اگر کوئی یا نبی سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیوبندیوں کی بات جو ہے وہ آج نہیں ڈیوبندی کلاس جب ڈیوبندیوں کی کلاس آئے گی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ سائلن بیڈ کے حضرت جبرائیل امین کے بارے میں نے پہلے ہی حدیث پڑھی کافی باتیں ہو گئی ہیں ضرورت نہیں دوبارہ حدیث پر لگا انا ابي حريث رضي الله عنه النبي صلى الله وسلم اذا احب الله عبد النداء جبرائيل ان الله يحب فلانا ففياحبه فيحبه فيحبه جبرائيل فيحبه ان صي ينداه جبرائيل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يدوله القبوله في اهل ال الارض یہ پوری حدیث میں نے جلد پڑھ ہے یہ بخاری کی حدیث ہے. کتاب الداب میں ہے حدیث نمبر ٹھیک ہے थीके? اس کے اندر نبی علیہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ زجل محبت کرتا ہے اپنے اب سے اپنے ولی سے تو اعلان کرتا ہے جبرائیل امین میں فلان فلاں بن فلا سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اسے محبت کریں پھر حضرت جبرائیل امین کو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ ندا لگائے فلان, فلان. فیو ہب جب جبراہیل سے محبت کرتا ہے فایو ہب جبراہیل فائو ندا جبراہیل امین لگاتا ہے اس کے بعد ان کے سینے کی محبت ہو پھر دنیا کے اندر ان کے لیے ان کے سینوں تمام عوام کے لیے بسٹون عزت ریسپیکٹ از بسٹون سما یو دہو لاہ قبول اہل تو یہ بات ہے یار تو جگرے کی بات جو ہے نا حضرت میں یہی کمرہ اسی وجہ سے کھلا ہوا ہے کہ جگروں کو ختم کرنے کے لیے سائلنٹ بیٹ ہم تو دعویٰ دیتے ہیں حدیث کو تین تقریباً اگر دو اور گھنٹے ہو جائیں تو میرے اندازے کے ساتھ بلکہ تین یا چار گھنٹے ہو جائیں تو بارہ گھنٹے ہو گئیں سکس ٹو سکس ہو گیا میرے اندازے کے ساتھ ہم نے دعوی دے رہے ہیں ان کو کہ ادھر آئیں اور اپنے گندے عقیدہ کا دفاع کریں مگر وہ اب تک دفاع نہیں کر سکتے اور قیامت آ جائے گی زمین اور اسمان اپنی جگہ کو تبدیل کر دے گی مگر یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی خفیہ عبارتوں پر دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا یہی دعوت ہے ان کی طرف جی جی بہت وقت ہو گیا جن بابا ہم تو سات آٹھ بجے کے لگے ہوئے ہیں ادھر اور اب جو ہے چار بج گئے صبح کا وقت مگر یہ مسئلہ یہی ہے کہ قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احب علی من اور ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے کتاب ایمان کے اندر کہ نبی صلی اللہ سے فرمایا کہ آپ میں کوئی مبن نہیں ہو سکتا جب تک جب تک آپ کا محبت اتنی نہ ہو کہ یو لو می مور دین یور چوڈرن مور دین یور فادر اب آپ انصاف کریں نہیں نہیں یہ بات نہیں دیکھو انڈ میموری آپ یار جامعہ الرمزی کی آپ کی بات اچھی ہے ہمیں لڑنا ہی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں کسی کے ساتھ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا جگڑا کسی کے ساتھ نہیں ذاتی جگڑا نہیں Read it again and again. He is calling حضرت آدم علیہ السلام a مشرک. The one who does شرک is a mushrik It's simple English. There's nothing complicated there. ہم کسی کے ساتھ old memory جگرانی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں انکو کہ بھائی چھوڑ دو گستاقی رسول چھوڑ دو گستاقی الہی کلمہ شریف پر No it's not a حدیث's موضو. The hadith is a lie is fabricated. even their own scholars if you look at the bottom there's a footnote in which he gives reference that even Qasir and Ibn Taymiyyah have called this Hadith Zhaif but the Hadith is Muzuh it's a fabricated Hadith that was made by the Yehud and the Nisar this is not the Akheedah of the Muslims when it comes to Adam a.s. read it again and again you will understand it so Muzuh ke par jate hai Silent Bird or jisne old memory bai بات اصل یہ کہ جگرہ ذاتی نہیں میں نے پہلے کہہ دیا اگر یہ ذاتی مسئلہ ہوتا تو ہم ان کو معاف کر دیتے نو نو یہ بات تو ہو نہیں سکتی نبی صلی اللہ سے فرمایا کہ میری امت کے سیمٹی تھری گروپس ہوں گے کتنے سیونٹی تھری گروپس ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھو ان لوگوں نے نبی کی گستاخی کی اولڈ میموری آپ انصاف کریں یار جو اللہ کی گستاخی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہو سکتا آپ انصاف کریں روم والے آپ انصاف کریں انصاف کی بات ہے یار جو اللہ, اللہ کو اللہ کے پیارے رسول کو مشرق کہہ رہے ہیں الا آدم علیہ سلاۃ وسلام کو جن کی علم کی تعریف قرآن کے اندر آتی ہے تو وہ کیا مسلمان ہو سکتے ہیں انصاف کی بات ہے یار میرا جگڑا کسی کے ساتھ ذاتی نہیں اگر یہ سانی سانی بائی ویلکم ٹو دی روم وعلیکم السلام اگر یہ چھوڑ دیں گستاخی تو ہم ان کے بھائی ہیں ہمارا کوئی جگرا نہیں ہم ان کے ساتھ سلام بھی کریں گے اگر وہ, اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو عقیدہ جو حق عقیدہ ہے وہ رکھیں وہ عقیدہ رکھیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھیں جو اہل البیت کا عقیدہ ہے جو سچا عقیدہ ہے وہ رکھ وہ ہمارے بھائی ہمیں کوئی دشمنی نہیں ان کے ساتھ دس از دا گستاخی آف ابن عبد الجدا نیور ایڈمٹ دس وہ بھی کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کبھی اپنی گستاخیوں کو ماض اللہ یا اللہ تعالیٰ جلد کی بھی گستاخی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کرتے ہیں تو میں کیا کیا کہوں ان کے بارے یار تو سدائے رضا بھائی نے بہت دیر ویٹ کی تو میں بار بار یہ مطالعہ کروں گا کہ اولڈ میموری سے اور سائلنٹ بیڈ سے اگر آپ کا آپ تحقیق کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں تحقیق کریں ہر چیز کو پڑھے دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہوتے ہیں if you say to him white is black, he'll say no white is white, black is black black black اگر ایک آدمی کے پاس آنکھیں نہیں تو آپ اس کو کہہ دیں گے یار بلیک از بلیک بلیک از وائٹ وہ تو مان جائے گا تو آپ تحقیق کریں بھائی میرا ارض ہے آپ قرآن پڑے قرآن کی تفسیر بھی پڑھے اور اگر آپ کے پاس نہیں تو ہم پہنچا دیں گے آپ کے پاس منچ سے دور نہیں ہم سے جدھر آپ ہیں تو ہم آپ کو قرآن کی تصویر اگر اردو میں چاہیے تو اردو میں بھی پہنچا دیں گے انگلش میں تو انگلیش میں بھی اور قرآن و حدیث پڑے آپ پری تحقیق کریں اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ وہاں لوگ ہیں جاہل لوگ موضوع حدیث کو استعمال کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں تو میں بار بار یہ کہوں گا بار بار دعوت دوں گا اگر کوئی سلفی ہے کمرے کے اندر برائے کرم وہ ہاتھ اوپر کر کے اور وہ دفاع کرے اگر دفاع نہیں کر سکتا تو پھر فتویٰ کفر لگا دے تو ہم یہ کمرہ بند کر دیں گے اگر کوئی سلفی ہے ادھر وہ لگا دے ہمارا تو ہمارا تو ذاتی جھگڑا تو ہے ہی نہیں اولڈ میموری بائی ہمیں کوئی دشمن نہیں بس یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے کسی امبیا کی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے دیکھو لوگوں نے کارٹون بنائے تو مسلمان کی امت نہیں کیسے کیسے جل سے نکالے کیسے کیسے جل سے نکالے تو پھر میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں جو گستاخیاں ہیں ٹھیک ہے جو وہابیوں نے لکھی ہوئی گستاخی مدین شریف کا ان کا ارادہ ہے انہوں نے کوشش کی ان کے مولوی بھی کہتے ہیں ان کے آدمی بھی کہتے ہیں کہ گمبد حضرت کو ماض اللہ علیہ یہ نبی کی قبر کو بت کہتے ہیں اس تقرر اللہ عزیز اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہر بت جہنم میں جائے گا تو میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہنم میں ہے یہ جہنم میں جائے گی اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین کے بارے ان کو کافر کہتے ہیں معذ اللہ استخر اللہ عزیز میں نے صحیح حدیث بھی پیش کی پندرہ محدثین کی دلیلیں بھی دیا بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے ابن امام, امام نبوی کی کتاب سے ثابت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین مسلمان ہیں تو میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی سلفی ہے اگر اس کے پاس ہمت ہے اگر کوئی قوت ہے آج نہیں کیونکہ اگر وہ کے پاس وہ تحقیق کریں اگر کسی وابی کے پاس کسی وقت بھی ہمت ہو تو ہماری ایک روم ہوتی ہے ٹوینٹی فور آورس کھلی ہوتی آج بند ہے ربی اللہ شریف میں نہیں شاید کھلے گی اس کے بعد کھلے گی اس کے بعد اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں سدا رضا بھائی تیار ہے سنی لائیں تیار ہے یہ حدیث ہم موضوع ثابت کریں گے انشاءاللہ تو اصل بات یہ کہ جگرا ذاتی نہیں ہماری ضد نہیں ان کے ساتھ اگر وہ عقیدہ ٹھیک کرنے یا ان لوگوں کو کافر کہہ دے ان کا نام مانے نہ اتقا کرے حنفی نہیں بنی تو نہ حنفی بنو شافی بن جاؤ مالکی بن جاؤ مگر عقیدہ اچھا رکھو چھوڑ دو گالیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالی مت نکالو صحابہ کو گالی مت نکالو امبیا علی سلاسلام کی گستاخی نہ کرو تو آپ ہمارے بھائی ہیں چھوڑ دو یہ برا عمل ابن عبد الوہاب نجد اپنی قبر میں سر رہا جل رہا بل رہے آپ کیوں بلنا چاہتے ہیں آپ نے تو کلمہ پراوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کا مطالعہ بھی کریں گے اور حدیث کا مطالعہ کریں گے میں انشاءاللہ شاء مائیک فری کروں گا سدائے رضا بھائی اب میں دوبارہ مائک پر نہیں آؤں گا انشاءاللہ سنتا جاؤں گا اور ریسٹ کرتا ہوں کافی باتیں کر لی مجھے معاف فرما دینا کافی بھائیوں کا ہاتھ اوپر ہے اگر کسی بھائی کی دل ہوئی میری بات سن کے تو مجھے براہ کرم معاف فرما دینا مگر حق حق ہوتا ہے اور مری بھائی آج دیوبندیوں کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنی کیونکہ آج یہ کمرہ کھلا تھا دفاع حناف کے لیے تو جب دیوبندیوں کی باری ہوگی گی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے ان کی عبارتوں پر بھی ہم بات کریں گے مگر آج نہیں آج یوکہ وابی سیلفی نجدیوں پر ہے اور حاجی امداد المکی اپنے رسالہ میں بھی وابیوں کا جرا کرتی ہیں تو ہم بھی جرا کر رہے ٹھیک ہے آیشمان آپ دوسرے کو بھائی بتا کے ٹھیک انشاءاللہ میں مائک فری کرتا ہوں آپ لوگوں کی باری ان میں سنوں گا اب مائک پر نہیں آؤں گا اگر کسی بھائی کی دل جاری ہوئی میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے معاف فرما دینا نہیں نہیں آج نہیں دوسروں پر نہیں بات کرنی انشاءاللہ جب دن ہوگا تو دوسروں پر بھی ہم تذکرہ کریں گے مگر آج جو باری ہے نا کی ہے اور یہ بات یاد رکھنا اگر کسی کی دل افزاری ہوئی تو ماں فرما دینا حق حق ہوتا ہے کبھی کبھی حق جو ہوتا ہے وہ وہ تھوڑا کروا کروا ہوتا ہے مگر حق حق ہوتا ہے تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وہ مقصرات ہوں اجمائن سدائے رضا بھائی ماں فرما دیں میں نے اتنی دیر لگا لی دی السلام علیکم ورحات اللہ تعالی ورکات وفیرہ آواز میری آلی تبراکرم تحمید جزاکم اللہ خیرہ دو منٹ ایچ جناب آپ ابھی آئے ہیں ابھی آپ کو اتنی علی لگ گئے آپ کو اتنی علی میک لینے کی ہیں دو منٹ ایچ سائلنٹ بھائی آپ نے پھر وہی بات کی کہ جناب مزارات اولیاء سے مانگنا کیسا اور یہ وہ جو سے مانگنا نہیں چاہیے بلا بلا بلا صحیح قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی الرسول ولیم البن آیت میں بہت دفعہ پڑھی ہے میں نے بہت دفعہ بیان بھی کری ہے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے امر والے ہیں وہ منکم تم میں سے امر والے ہیں اب امر والے لوگ کون ہیں امر والے لوگ کون ہیں تو اس حوالے سے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اول نمبر من کم سے مراد امت میں سے علماء اور فکہا ہے کون ہے جناب اولاما اور فکا پر چلا بھی سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا وہاں پر رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا اور تیسرے نمبر پر حکم دیا کس کا اولاما اور فقہا کی اطاعت کرنے کا حکم دیا صحیح تین لوگوں کو حکم دیا جبھی آپ دیکھیں قرآن حدیث اور اجماع قیاس اس کو مانا جاتا ہے اب میں نے سی آئی اس لیے پڑھی اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں اولاما کے اقوال یہ نہ ہو کہ کوئی یار کہہ جناب کہ ہم تو عالموں کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو صرف قرآن و حدیث مانتے ہیں تو اولاما کو ماننا تو کہا کو ماننا یہ ہمیں کون حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے قرآن مجید قرقان حمید میں صحیح ہے اس لیے میں نے یہ پڑھی تھی اس سے پہلے میں آپ کو سورہ کہاف کی آیت نمبر اکیس ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر صرف ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں سورج کی آیت نمبر اکیس ہے اس وقت کے لوگوں نے اصحاب احاف کی مزار پر کے ساتھ مسجد بنانے کا کی ارادہ کیا جھگڑا ہوا کسی نے کہا جناب دیوار کھڑی کر دیں کسی نے کہا مسجد بنا دیں تو جو غالب تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ جناب ہم مسجد بنائیں گے تو مسجد مسجد بنانے کی اس وجہ سے تھی کیونکہ تاکہ وہ قربت حاصل کریں حاصل کریں قاضی سنو اللہ پتی شاید کی آواز لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ اِس بار وظر کرتی ہے اولیاء کرام کے مزارات قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانا تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے جائز ہے یعنی کہ یہ کرام کے مزارات سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے قرآن نے اس عمل کو برانی کا بزت کا شرک نہیں کا بلکہ بیان کرا کہ سابق کے مزار کے قریب مسجد بنائی اور اس مزید بنانے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ ادر سے ان کے مزارات سے تبرک حاصل کر سکیں وہاں نماز پڑھ کر وہاں پر اللہ کی بات کر کے اولیاء کے قرب سے تبرک حاصل کر سکیں تو یہ تو میں نے آپ کو قرآن سے ایک دلیل دی اولیاء کرام کے مزارات سے بھئی یہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جناب اولیاء کرام کے مزار سے کیا ملتا ہے وہاں پر جناب کون جاتا ہے تو یہ قرآن سے میں نے آپ کو ثابت کر دی اب رہا رح... مسئلہ نبی کریم اسلام سے وسیلہ ہم نے ثابت کر دیا قرآن سے صحابہ کا بھی آپ کہتے ہیں جناب ان سے مسئلہ ہے اولیا کران کا علامہ ابن عبد شامی جانتے ہوں گے ہر کوئی نام جانتا فتح و شامی کے نام سے ان کی کتاب عبد المختار ہے آج فقرہ نصیب پر ان کا ایک نام ہے سب جانتے ہیں اسے آپ فرماتے ہیں آپ نے جب ارادہ کیا رد المختار اللہ در مختار لکھنے کا مدد مختار کی شرح لکھنے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے چند الفاظ لکھے پہلے یار یہ کون پکچر بھیج رہا ہے کبھی کوئی پچر بھیج رہا ہے یہ جذباتی کون ہے یار یہ جنا یہ پکچر چند نہ مجھے برائے کام تو اللہ عبنی شامی نے دعا مانگی اس کتاب کو لکھنے سے پہلے دعا مانگی جناب باؤس کر دیں یار ان کو کیا دعا مانگی کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور اعلی مرتبہ فربردار بندوں کو اور خاص طور پر ہادی برحق امام اعظم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے احسان سے مشکل آسان کر دے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق دے رد المختار کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین پر آپ نے یہ مقدمے میں یہ دعا مانگی آپ نے یہ دعا مانگی کیا دعا مانگی کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور عالی مرتبہ فرا بردار بندوں کو اب اس میں سبھی ہی ہیں صحابہ بھی آیتے ہیں اولیا اکرام بھی آئے ہیں سب ہی ہیں اور خاص طور پر ہادی برہ امام اعظم رحم اللہ تعالی کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے احسان سے مشکل آسان کر دے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وسیلے کے حوالے سے علامہ علوسی روح المیاں میں لکھتے ہیں میں پورا نہیں پڑھ رہا پیراگراف بہت بڑا ہے میں آخر کے الفاظ جو کہ اولیا کرام کے مزارات سے توسل حاصل کرنے مزارات پر حاضری دینے کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تمہیں مشکلات پیش آئیں تو اہل مزارات سے مدد طلب کیا کرو یعنی ان اللہ کے ان محبوب و مقبول بندوں سے جو نفوس قدسیہ کے مالک ہیں اور وسال فرما گئے اس میں کوئی شک نہیں جو ان کے مزارات پر حاضری دے اس سے ان کی برکت سے روحانی مدد حاصل ہوتی ہے اور بسا اوقات اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کی حرمت کا وسیلہ پیش کرنے سے مشکلات کی گریں کھل جاتی ہیں دوبارہ سن لیں جب تمہیں مشکلات پیش آئیں تو اہل مزارات سے مدد طلب کیا کرو یعنی اللہ کے ان محبوب و مقبول بندوں سے جو نفوذ قصیہ کے مالک ہیں اور وشال فرما گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو شخص ان کے مزارات پر حاضری دے اسے ان کی برکت سے روحانی مدد حاصل ہوتی ہے اور بسا اوقات اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کی حرمت کا وسیلہ پیش کرنے سے مشکلات کی گرے کھلتی ہیں روحل بیان کی جل نمبر میں صفحہ نمبر سینتیس اڑتیس پر یہ بات موجود ہے شیخ عبدالق فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فط الغیب کی اردو کتاب جو ہے فتح الغیب اس کی شرح فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام جب فنائیت بشریت کی حل سے ماورا عرصہ معرفت میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں بارگاہ علویت سے خصوصی صلاحیت و قوت ارزانی کر دی جاتی یعنی دے دی جاتی ان کو ایک خصوصی بسار ہوتا ہے اولیاء کرام کا تو اللہ تو تعالیٰ نے ایک خصوصی قوت اور صلاحیت عطا فرماتا ہے جس کی بنا پر ظاہری اسباب کے بغیر ان سے کئی امور سرزد ہونے لگتے ہیں وہ عالم فنا سے مرتبہ بقا و پہنچ کا اس میں مدیر کی تجلی کے مدد بن جاتے ہیں اسی طرح ان کو وہ شان حاصل ہو جاتی ہے جو عام مومن کو جنت میں حاصل ہوگی لواب یہ کہ اولیاء کرام سے مرض مانگنا جائز ہے امام شافئی اللہ تعالی کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی مرد سنا ہوگا امام شافعی نے کس طرح امام اعظم کے مدار و پنروار پر حاضر ہو کر آپ مشکلات کا حل ڈھونڈا کرتے تھے میں آپ کو اسی یہی بار یہ واقعہ جو ہے تاریخ بغداد میں بھی ہے الخرات الحسان میں بھی ہے رد المختار اللہدالمختار ملام شاہیمی نے نکل کی ہے مقالات کوسری میں بھی ہے کہتے ہیں کہ امام شاہ امام اعظم و حنیتہ کے مزار کی مزار مبارک کی برکت کے بارے میں خود اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں روزانہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہوں جب کوئی ضرورت اور مشکل پیش آتی ہے تو دو رکاعت نماز پڑھ کر ان کی قبر پر آتا ہوں اور ان کے پاس کھڑے ہو کر حاجت برعاری کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں پس میں وہاں سے نہیں ہٹتا یہاں تک کہ میری حاجت پوری ہو چکی ہوتی ہے خطیب آزادی کہتے ہیں کہ اس واقعے کی جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب اس کی صنعت بالکل صحیح ہے اسی طرح شیخ عبداللہ مول ذیلوی اشد میں امام شافئی کا کال نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسا کازم کی قبر قبر انور قبولیت دعا کے لیے ترقیات مجرب ہے اس طرح آپ کو ہے بے شمار اولیا کرام کیزارات کے حوالے سے ملے گا جیسے علامہ جو لکھاسفا میں کہ ابراہیم بن اساک عربی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی قبر عام ہے لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے اولیا کرام کے مزارات سے توصل حاصل کرنے کے حوالے سے کیونکہ امت نے اسے, امت کی علماء نے فوکہ نے اسے جائز کرا جب اب میں آپ کو سب کے نام گروانا شروع کروں نا تو تقریباً یہ نام آپ اڑتیس نام تو آپ کو میسی سے دوں کہ جناب ان نے اپنی کتاب میں یہ یہ بات لکھی انہیں نے علماء نے باقی رہا کہ مدد مانگنے کے حوالے سے اولاما کیا کہتے ہیں کتاب اللہ علیہ تعالی ایک منٹ وہ حدیث ہے یا عباد اللہ الحسن الحسین میں بھی ہے توفت الزاکرین میں کاضی شوقانی نے بھی اسے نقل کرا ہے اور دوسری کتاب میں عبداللہ ابن مسود عدی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل میں بیابان میں چھوٹ جائے تو اس کو پکارنا چاہیے اس کو پکارنا چاہیے کیا پکارنا چاہیے اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو اے اللہ کے بندوں میری سواری پکڑا دو کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے زمین میں ہیں وہ اس کو پکڑا دیں گے یہ روایت جو ہے یہ الموجون طبیر میں ہے مسند ابویالہ میں ہے مجموع الزواحد میں ہے اور جیسے میں نے الحسن و حسین میں بتایا اس میں ہے یہ تو توفض الظاکر میں قاضی شوقانی نے اسے نقل کرا ہے شفاء سقام میں یہ روایت موجود ہے اس طرح اور بھی دوسری کتابوں میں یہ والی روایت موجود ہے اس کے علاوہ شرائب نے عبید میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا اس وقت آپ عراق میں تھے لوگوں نے کہا یا امین ممین اہل شام میں پر آپ لانت بھیجیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا شام میں چالیس آبادال ہوں گے ان میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال بنا دیتے ہیں ان کی وجہ سے اہل شام بارش سے سیراب کی جاتے ہیں دشمنوں پر ان کو ابدال کے وسیلے سے فتح حاصل کی جاتی ہے اور اہل شام سے ان کے وسیلے سے آزاب ختم کیا جاتا ہے علامہ ابن حضرت کہتے ہیں کہ اس کے تمام راوی سکہ ہیں یہ روایت آپ کو مسند احمد بن حنبل نے مل جائے گی اور مجمع الزوائد میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی ادال کے حوالے سے اس طرح بھی شمار روایتیں ہیں سورہ بکرہ میں ہے کہ یہودی نبی کریم و اسلام اللہ تعالی یاد دراتا یہودیوں کو کہ یاد کرو وہ وقت جب تم میرے نبی عرص و اسلام کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے مفت نے یہی لکھا اس کے حوالے سے کہ نبی کریم اسلام کی ولادت سے پہلے یہودی جو تھے وہ نبی کریم السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے ربت تعالیٰ کی جب ان کی کسی جنگ یہودیوں کی کسی بھی دوسری قوم سے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے کرتے تھے فتح اور ان کو فتح نصیب بھی ہو جاتی سورہ بکرا آئے تھے یہ جو میں نے آپ کو بیان کری تو یہ چند اولاما محدثین کے اقوال تھے اس طرح بے شمار اور علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو ذکر کیا وسیلے کے حوالے سے انہوں نے پورے پورے باب باندھے ہیں اور علماء کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو میں کن کن علماء نے وسیلے پر باب باندھا ہے امام زل اللہدین امام مالک نے امام قرطبی نے امام محمد حاکم نے امام احمد بن حسین بحیکی نے قاضی ایاض نے ابوزک امام نووی نے ابن کے باپ باندھا ہے وسیلے کا اپنی کتاب قائد توصل و وسیلہ میں اس میں باپ باندھا ہے علامہ علی بن عبد الباقی صفقی نے ابن کثیر نے بھی باپ باندھا البدا و نہایا میں علامہ حجر کرارن نے فت الباری میں تمیر صحابہ میں اس حوالے سے علامہ جامی نے امام سیوتی نے امام کسرائی نے ابن اجر احتمی نے اور دوسرے کئی علماء نے علامہ محمد عبد باقی ہیں کاضی شوقانی جو اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام ہے اس نے علامہ شاہدین خفاجی نے امام نور الدین قاری نے علامہ ابناد شابی کا میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں سید آلوسی بتادی کا شیخ عبداللہ محدودی کا پڑھ کر سنا چکا ہوں میں حافظ محمد زاہد کوسری کا میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں اشرف علی تھانوی بھی ہے اس نے بھی کئی جگہ پر توسل مانگا ہے آپ اس کی کتاب اس کی سیرت پر کتاب ہے نا اس کی زندگی لکھی گیا اشرف السوان ہے اس کو آپ پڑھ لیں کہ کس طرح اس نے مدد مانگی ہے اسی طرح نف طیب آپ پڑھیں نواب صدیق بوپالی کے اشعار ہیں اس میں اس نے قاضی شوقانی سے مدد مانگی ہے اور نبی کریم علیش و اسلام سے بھی وسیلہ کر کے مدد مانگی ہے کاضی شوق نواب صدیق بھوپال نف طیب میں تو اس طرح بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پر اولیاء کرام سے مدد مانگی ہے وسیلہ مانگا ہے ان کے مزارات پہ حاضر دے کر دعائیں مانگی ہیں تو وہ میں نے آئے تھے پڑھی تھی اول امبری منکم والی تاکہ آپ کو بچل جائے کہ امت کے جلیل قدر فقہا محدثین علماء آئما کا اس پر اجماع ہے کیا کرام کے مزارات سے حاضری ان مدد مانگنی جائز ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ اہار العلوم میں کہ جن سے زندگی میں مدد مانگنا جائز ہے ان سے بدل اولا موت کے بعد وصال کے بعد مدد مانگنا جائز ہے امام غزالی نے اہار العلوم میں یہ بات لکھی ہے تو جس میں چند لوگوں کے نام بتایا نا جس جس آپ محدین کو اٹھا کر دیکھ لیں اولا کو اٹھا کر دیکھ لیں کوکہا کو اٹھا کر دیکھ لیں آئمہ کو ڈھا کر دیکھ لیں امام اعظم کو اٹھا کر دیکھیں آپ امام اعظم کے اشار کو اٹھا کے دیکھیں کثیر نعمان کو دیکھیں اس میں آپ کو ایسے بہت سے اشار نظر آئیں گے امام مالک سے پوچھو کسی نے پوچھا میں نبی کریم اسلام کے دربار میں مدار کے طرف چہرے کر کے دعا مانگوں یا پھر کابی کی طرف تو آپ نے فرمایا تو ان سے کیوں اپنا منہ موڑتا ہے جن جو تیرے درج امداد کا وسیلہ ہے یعنی کہ ہر عالم علیہ السلام نے نبی کریم کا وسیلہ مانگا تھا پیش کیا تھا اللہ تعالی بارگاہ میں تو, تو ان کے وس... ان سے کیوں موب پڑ رہا ہے جو تیرے دج امداد کا وسیلہ ہے تو جتنے بھی آئمہ, چاروں اما آئمہ کے اقوال آپ دیکھ لیں وہ وسیلے کے قائل ہیں چاہے انبیاء سے ہوں چاہے صحابہ کے ہوں چاہے اولیاء اللہ کے ہوں مزارات پر جا کے ہوں یا گھر بیٹھے آپ وسیلہ مانگ رہے ہوں دعا کے ذریعے کہ اللہ ان کی برکت سے فلاں صحابی فلاں رسول نبی کریم اسلام یا فلاں تیرے بندے تیرے اللہ تیرے ولی فلاں تیرے ولی کے وسیلے سے میری اس مشکل کو حل کر دے میرا یہ کام بن جائے یہ تمام میں جس کے نام ابھی آپ کو دناتے جا رہا ہوں اور ان سب کے آپ کو اقوال آپ کو ملیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس کا انکار کیا ہو اولیاء کرام سے وسیلہ مانگنے کا یا پھر ان کے مزارات پہ ہاضروں کو توسل کرنے کا امام شافی کا کال میں امام شافئی کو لوگ مجد مانتے ہیں ہنفیوں کے بعد شافئی ہے ایک مسئلہ جو بڑا ہے پھر مالکی ہے پھر ہمبلی کے لوگ ہیں حنابلہ ہیں امام مالک کا کال آپ کو بتا دیا امام اعظم کثیر نعمان آپ پڑھ لیجیے اس حوالے سے کئی ہیں جو وسیلے کے حوالے سے باقی نبی کریم اسلام کی حیات تو وہ تو ثابت ہے احادیث سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ابوداود شریف کی حدیث نماز شریف کی حدیث ہے اور دوسری احادیث و مبارکہ میں ہے اور تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے شیخ عبدالق موز دہلی اور نبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر تو آج تک کسی نے انکار ہی نہیں کرا کہ نبی کریم علیہ سراد اسلام اپنی قبر انور میں زندہ نہیں ہے اس پس پر سب اتفاق ہے کہ نبی کریم اسلام زندہ ہیں اپنی قبر میں کسی نے آج سے انکار ہی نہیں کرا اس چیز کا یہ شیخ عبدالحق الحق موجود دہلی اپنی کتاب مزاوی نبو میں لکھتے ہیں اب آج کل کے لوگ وہابیت ہو گئے یا دیوبندیت میں جو مماتی ہیں دیوبندی میں دو فرقے ہیں ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے ان میں بھی جو مماتی ہیں وہ بھی نبی کریم اسلام کا حیات کا امبیا کی حیات کا انکار کرتے ہیں بھابھی تو کرتے ہی کرتے ہیں یہ بھی انکار کرتے ہیں ان میں جو ایک فرقہ ہے جو جس کو مماتی کہا جاتا ہے یہ بھی انکار کرتے ہیں تو یہ تو آج کے بدتی ہیں یہ آج کی بدت ہے وہ کہتے ہر بدت گمراہی ہے تو جناب یہ عقیتہ دیکھنے میں نے نبی کریم کا